الحمدللہ للہ والسلام وسلام رسول اللہ یہ میرے سامنے فتح الباری ہے صحیح بخاری کی شرط جو امام ابن حجر حضر اللہ ہوں تعلیم کی اور یہ شرح سب سے زیادہ متدادل اور قیمتی اور بڑے درجے کی حامل ہے سر کے ہاں اس میں کتاب الفتم کے اندر امام بخاری رحیم اللہ حدیث لائے ہیں کہ یو شکو قریب ہے کہ این یقوا خیر المال غن غنم کہ مسلمان کا بہترین مال ان کے لیے بکریاں ہوں یت بہوہا شاہ فبال و مباق الف ان کو لے کر بکریوں کو وہ چلا جائے گا پہاڑ کی چوٹی پر اور بعد نے کہا پہاڑ کی وادی پر دونوں طرح مفہوم بیان کیا گیا اور اس طرح سے وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا لے گا اس میں اس سے پہلے یہ حدیث لائے ہیں کہ سلمان بن اقبا رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ صلاحت السلام کے بڑے مقدر صحابی ہیں ان سے حجاج بن یوسف نے کہا جو صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین کے بارے میں ظلم بھی کرتا تھا اور گستاخ بھی تھا یبنل اقوا اے سلمہ بن اخوا ار علی اللہ عقیبئی تو اپنی ایڑیوں پر پھر گیا کیونکہ یہ گاؤں میں چلے گئے تھے وہاں آباد ہو گئے تھے یہاں سے مرتا ہونا مراد نہیں ہے پھر جانے سے مراد ہے کہ تو نے جہاد کو چھوڑ دیا تو نے خلیفہ کی مدد کرنا چھوڑ دی کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ حجاز خلیفہ کے لیے عبداللہ بن زبیر سے ربی اللہ کا اعلان ہو برفرے تھا قبض کیا تو نے جو ہے گاؤں کا راستہ پیار کر لی شہروں کو چھوڑ گیا مسلمانوں کے بڑے اجتماع کو چھوڑ گیا قال اللہ، سلم بن اقوا نے جواب دیا کہ نہیں بلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ البدن خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی کہ میں شہروں کو چھوڑ کر دور کہیں گاؤں میں چلا جاؤں وہ ان یزید ابن ابی عبید اور یزید ابن عبی عبید سے روایت ہے لمہ کوتیلہ عثمان ابن عفان جب عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا خارا جا سلم تبن القوا سلما بن اقوا شہروں سے نکل گئے الا ربضا ربضہ کے مقام پر چلے گئے جہاں ابو ذرائع بھی چلے گئے وہ تذب وجہ وہاں ایک عورت سے شادی کر لی و بال اولادن اس عورت نے ان کے لیے اولاد کو جنا یزل بیہ حت قبلا منہ تبیلی آل وہ اسی ایک اپنے گاؤں میں رہے باقی زندگی جب ان کی موت قریب آ یہ اہل ایمان پر اللہ کی کرم نوازی ہے کہ نہیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب خاتمہ قریب ہے یہ کوئی علم فیب نہیں ہے یہ اللہ کا احسان ہے تاکہ وہ اپنے امور کو اور اچھے طریقے سے سنوار لے نازل المدینہ وہ مدینہ میں آئے اور اس میں ان کی موت واقع ہوئی اس کے بعد یہ حدیث لائے یو یوشکو یو کا مطلب ہے قریب ہے یہ کہ ہو جائے خیر مال المسلمی بہترین مسلمان کا مال خیر المال المالمسلم غن خیر المال جو جا سکتا ہے خیر مال بھی پڑھا جا سکتا ہے اور خیرہ مال بھی خیرا مال پڑھنا زیادہ بہتر ہے کہ غن ان پر خط ہو کہ بکریاں اس کا بہترین مال ہوں یک بہوا شاہ فل دیوال و ان کو لے کر پہاڑ کی چوٹی یا وادی میں چلا جائے جہاں بارش برستی ہے گھاس پیدا ہوتی ہے بکریوں کے کھانے کا سامان ہے اور بکریاں اس کی زندگی کا سامان ہے دودھ اور گوشت اور اون کی وجہ یہ پھر فرار ہو جائے بدھی نہیں اپنے دین کے ساتھ مینل فتن فکر یہ یوش فرمانا رسول کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کا اور سلمہ بن اقوا کا اس وقت یہ استقبلال کرنا جبکہ عثمان شہید ہوئے تھے تو آج کتنا وقت گزر چکا فتن سے مراد یہاں امام بخاری رہیم اللہ کی یا محدثین کے مطابق جو اس کی شرح بیان ہوئی ہے فتن سے مراد وہ آزمائش ہے اور وہ انتہانات ہیں جو اسلام کے نام پر مسلمین کے اندر پھیل جائیں شیطان کی کرتوتوں کی وجہ سے یہ خطرناک سے خطرناک سورج جب اختیار کرتے ہیں تو پھر بڑے فتنہ فتنہ کبرا تک پہنچ جاتے ہیں وہ شفٹ اور ان کا دروازہ جس چیز نے لوگوں میں کھولا کل ایک دوست نے نشان میں نشان دہی تھی ایسے ہی گفتگو میں مگر بہت بڑا نقطہ ملا کہ یہود کے اندر ایک چیز پیدا ہوئی تھی کہ نخلو ابنا اللہ و اخباؤ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں اگر ہمیں نہیں بخشے گا تو کس کو بخشے گا محض اللہ اخت اللہ یہ محبوب یہ چیز اہل اسلام کے اندر بدرکار آتی خصوصن ان لوگوں کے اندر جو توحید و سنت کے بارے میں یہ گمان کرتے کہ ہم سمجھ چکے توحید و سنت کو اب ہمیں جہنم میں تو اللہ تعالیٰ نے اگر بھیجا بھی تو آخری مقام تو جنت ہی ہے اس بات سے یہ بھی گناہ ہے یہ بھی گناہ ہے یہ بھی گناہ ہے گناہ جب گناہوں کا آدمی حقیر سمجھتا ہے تو پھر گناہوں میں ڈوبتا ڈوبتا وہ سغیرہ سے کبیرہ میں اور کبیرہ سے اکبر القبائر میں نکل جاتے اور اکبر القبائر ہونے میں تکبر کے اکبر القبائر ہونے میں کوئی شب کو شبہ نہیں میں نے ایک خطیب کے الفاظ اپنے ان گناہ گار کانوں سے کیسٹ کو گھما گھما کر سنے ہیں یہ جز توفین سنت کا دعویٰ اللہ کرے کہ وہ قائب ہو چکا ہو آمین کہ اس نے یہ کہا کہ جس جنت میں شاہ اسماعیل نہیں جائے گا میں اس جنت میں تھوکتا بھی معذلہ استف اللہ یہ تکبر ہے کہ ہم توحید والے ہم بخشی ہوئی سرکار یہ وہی یہود والا گناہ ہے اور جب یہ کہا جائے یہود والا گناہ تو فوراً ہم پر آگ نہ برسا دی جائے کہ یہ تو جناب علماء کو یہودی کہتے ہیں یہ مراد دیں گنا کی جن جراثیم شروع میں بہت خفیف ہوتے ہیں اور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے آدمی کو آخری چوٹی تک لے جاتے ہیں یہ گناہ میرے اور آپ کے اندر بھی غیر محفوظ طریقے سے لاشعوری طور پر مالا یالم میں شرک مومن سے بھی اس کا ارتقاب ہو سکتا ہے ما لا یعلم میں اس گناہ کا ہمارے اندر بھی وقوع ہو سکتا ہے کہ شیطان یہ جی وسوسہ وسا دامن گیر کرے گا تم تو دن رات توحید ہی توحید کو اور نہ بچھونا بناتے ہو توحید کے لیے لوگوں سے لڑتے ہو توحید کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہو توحید کو پڑھتے اور پڑھاتے ہو توحید پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو اب اگر تم سے کوئی گنا سرد ہو بھی گیا تو آخر توحیدیں کوئی اللہ نے بخش ہے یہ خطرناک خیال بڑھتے بڑھتے جب انفیکشن فو میں جگہ پکڑتی ہے تو کچھ محسوس نہیں ہوتا جب وہ بڑھتے بڑھتے پورے کے پورے علم کو ضائع کرتی ہے پورے جسم کی ہلاکت کا باعث بنتی اس کو شروع میں خیال کرنا چاہیے تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس دور کو دور فتن سمجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی بہت پیشن گوئی کہ اس وقت کیا ہوگا جب تو لوگوں کے کوڑا اور کرکٹ میں ہوگا حسالت نام اس وقت کیا ہوگا جب امام کوئی نہ ہوگا کیا کرے گا یہ ساری باتیں بتا رہی کہ امام نہیں ہوگا ایک دن ایک دن وہ آنے والا ہے صادق المسدوک نے پیشنگوئی کر دی اس اعتبار سے ہمیں متنوع کر دیا اور رحمت العالمین نے وقت سے پہلے اطلاع دی اگر ایک دم سے ایک چھوٹا سا پٹاخہ بھی چل جائے تو بعض اوقات کسی کا ہارٹ بھی فیل ہو سکتا ہے کمزور دن والے کا اور جب پہلے سے بتا دیا جائے کہ ان قریب ایک بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے تو آدمی اس کے لیے کانوں میں روح تھوس لیتا ہے منہ کے اندر بھی روح رکھ لیتا ہے جو کچھ بھی احتیاطیں بتائی جائیں تو بڑا پھٹنے والا بمبی بعض اوقات لوگوں کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی پیاری باتوں میں سے بہت پیاری باتیں کہ انہوں نے ستن کے بارے میں وقت سے پہلے ہمیں کہ وہ وقت آنے والا ہے جب امام ہی کوئی نہ ہوگا پھر کیا کہے گا پھر صرف کل کلا تمام فرقوں سے جدا ہو جا اور اگر امام ہو تو اس کی اطاط کو پکڑ لے امام نہ سب فرقوں سے جدا ہو کر قرآن و سنت کو پکڑ لے فرکے میں تب اس کا مطلب ہے امت بٹے گی یہ بھی خبر دے دی کہ فرقوں میں تقسیم ہوگی ہر ایک کا دعوی کیا ہوگا کہ اسی کے پاس اسلام ہے یہ کتنا خطرناک ترین فتنا اس سے بچنے کا طریقہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علم سلمہ بن اقوا اس وقت اب ڈمانگ کرتے ہیں کہ عثمان اب شہید ہو گئے ہیں اہل ایمان اہل توحید اللہ کے نیک فالح بندوں کے اندر شیطان نے ایسے فتنے کو وقوع پذیر کیا کہ مسلمین کی تلوار مسلمین پر جل گئی اب بہتر یہ ہے کہ اقبا تو کسی دور دراز گاؤں میں چلا جا اور ان شہروں کو چھوڑ دیں تو صحابہ کے سب نے یہ نہیں کیا علماء کے اندر اختلاف بھی ہے اور اختلاف ان کا اللہ کے خوف کی بنیاد پر صحابہ کے تین گروہ ہوئے رضوان اللہ علی مطمئن ایک گروہ نے یہ سمجھا کہ ان فکن کے اندر ہمیں امیر کا اور خلیفہ کا ساتھ دینا اور ان میں ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنا ساتھ دیا کہ خلیفہ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے یہ بہت سے کثیر صاحبی ہیں جن میں خود علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ معامیہ ہے یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور علی کے ساتھ اس بات پر جو ہے ان کا قتال تک ہوا علی کی فوجوں کے ساتھ رضی اللہ عنہما تو یہ ایک گروہ ہے جو ان دلائل پر مطمئن تھا کہ کتنے کا فروغ اسی طرح سے ہوگا کہ جو بھی غلطی پر ہے اس بھائی کی سرکوبی کر دی جائے جس طرح فقاتی تب ہوئی باغی کے ساتھ کتال کرو حتہ تقی امر حتیہ کہ باغی مسلم جو ہے اس کو سمجھ آ جائے کتاب کی وجہ سے سرکوبی ہو جائے اس کی اور اس کو حق کے آگے جھکا دے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا دوسرا گروہی میں عمر وغیرہ کا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کتاب میں تو شرکت نہیں کی مگر شہروں کو نہیں چھوڑا انہوں نے دیکھا کہ شہروں کے اندر موجود رہنا حق کو بیان کرتے رہنا کتاب میں شرکت نہیں کی ابو بکرہ نے یہاں تک کہا رضی اللہ تعالی عنہ جب علی نے ان کو پیغام بھیجا کہ ابو بکرہ میری مدد کے لیے آؤ ابو بکرہ کا کیا جواب ہے صحیح بخاری کی روایت کہ اے علی تو شیر کے دو جبروں میں ہو اور مجھے بلائے تو ابو بکرہ تیری پکار پر لبیک کہے گا مگر آج تس مسئلے میں پھنسا ہوا ہے ابو بکرہ کچھ سمجھ نہیں آتا معلوم ہوا ہے کہ یہ علما کی دستاخی نہیں ہے کہ ایک بات اگر سمجھ نہ آئے تو آدمی اس بات میں عالم کی اکاٹ نہ کرے جبکہ عکاسی طور پر بنیادی طور پر اسے اپنے سر کا تاج سمجھتا ہو اس کا احترام کرتا ہو اور جس بات میں حق اس کی موافقت کرے وہ عالم جو بات ایسی کہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اس میں عالم کی اطاط سمجھ کر نہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما پرداری سمجھ کر اس عالم کو شکر گزار ہو کہ اس نے اندھیروں میں اسے روشنی دکھائی اور جس نے یہ روشنی اپنی طرف سے دکھا رہا ہو عالم اس کی نیت پر شک نہ کرے اس کی کوشش پر شک نہ کرے اگر اسے یہ بات دل کی تہ کے اندر سمجھ نہیں آتی کہ یہ شریعت کے ساتھ موافق ہے تو اس کو انکار کا حق ہے دلیل کے ہونے کے بعد تو ابو بکرا نے انکار کر دیا علی نے اس پر ابو بکرا کو رضی اللہ تعالی انہوں نے کوئی سزا نہیں دی کٹان بلا کر زبردستی جیل میں نہیں ڈالا اور اپنے ساتھ فوجوں میں نہیں نکالا چھوڑ دیا ابن عمر کو چھوڑ دیا رضی اللہ کا صرف درخواست کی دلائل دونوں طرف سے یقیناً سامنے تھے وہ مطمئن نہ کر سکے عمر کو اور اسی طرح ابن عمر کو اور اسی طرح وہ ابو بکرا کو مطمئن نہ کر سکے ابو بکرا ان کو مطمئن نہ کر سکے تو وہ جس پر مطمئن تھے یہ فرو کا معاملہ ہے یہ ان مسائل کا معاملہ ہے جن میں اختلاف ممکن ہے بڑی خوبصورت بات کی ہمارے ایک فاضل بھائی نے نام لینا بھی مناسب ہوتا ہے تاکہ مسلمین کی خیر لوگوں کے اندر ان کو محبوب بنا دے تاکہ جب ان سے شر کا ظہور ہو تو وہ ان کی خیر کو یاد کرتے ہوئے ان کے لیے دعا بھی کرے اور ان کے لیے کوشش بھی کرے کو وہ خیر کی طرف پلگ آئے یہ حامد محمود ہیں جنہوں نے رسال اکاز میں سلف سے لے کر فرقہ بازی کی ایک تاریخ کی جو کمال درجہ جامے اور مانے کہنے لگے کہ ہر اس معاملے میں جس معاملے میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں جیسے اللہ کے علاوہ غیر کو حاجت روائی کے لیے مشکل کشائی کے لیے پکارنا اللہ کے علاوہ غیر کو عالم الغیب ماننا اللہ کے علاوہ پیر فقیر کو شفا دینے والا ماننا تقدیر سنوارنے والا ماننا اللہ کے علاوہ کسی کو حلال اور حرام کا اختیار دینا ہاں وہ پیر فقیر اور مولوی درویش ہو خواہ و وقت کا بادشاہ ہو کوئی بھی ہو یہ سب وہ شرک ہے وہ کفر ہے کہ اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں تو جس میں اختلاف کی گنجائش نہ ہو اس میں اختلاف کی گنجائش پیدا کرنا اور جس میں اختلاف کی گنجائش میں لفظ نہیں بولوں گا یہ مجھے احترام سے گرا ہوا نظر آتا ہے اس کے لیے اختلاف کے لیے جس میں اختلاف کا امکان ہو بشری تقاضے کی بنیاد پر صحابہ سارے نہیں ایک راستے پر مطمئن ہو سکے رضوان اللہ علیہم اجمعین رضوان اللہ علیہم اجمعین رضوان اللہ علیہم اجمعین علیہ علیہ ایک گروم جو ہے وہ معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ سمجھتے ہیں کہ علی باوجود علی رضی اللہ تعالیٰ ہونے کے ایک حق میں جو ہے وہ غلطی کے ارتقاب میں ہے یہ عثمان کا بدلہ نہیں لے رہے میں ان کو مجبور کروں گا کہ بدلہ لے عالی سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں اس لیے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے بدلا لینے کی اور گواہ وغیرہ افواف نہیں ہے اور وہ سے اختلاف کرتے ہیں یہ دو گروہ ہو گئے تیسرا گروہ ابن عمر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکرہ وغیرہ جو سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کو سمجھانا چاہیے اور ان دونوں کے لیے دعائیں کرنا چاہیے ان دونوں کے لیے توانائی کھپانا چاہیے مگر دونوں کا احترام کرتے اور دونوں میں سے کسی کے ساتھ شامل ہوتے اور کوئی اس بات پر انہیں تان نہیں کرتا تیسرا چوتھا گروہ ہے جو سلمہ بل اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صاحبہ ان کے ساتھ جو ہوں گے جن کا یہاں ذکر نہیں وہ چلے گئے گاؤں میں چلے گئے اور شہروں کو چھوڑ گئے کہ ہم کہیں خود نہ ملوث ہو جائیں کسی ایسے جرم میں کہ ہمارا سارا کچھ کیا ہوا ضائع ہو جائے کسی نے انہیں مجرم نہیں کہا جو نبی علیہ الصلاح اسلام نے یوں شکو فرمایا ان کریم اور ایک صاحبی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام یہاں موجود ہے اس وقت مجھے مل نہیں رہا کہ وہ بھی کتاب میں کسی کے ساتھ شریک نہیں ہوئے مگر جس وقت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے تو ان کو یہ حدیث معلوم تھی کہ اے امار رسول کریم نے فرمایا یہ صحیح روایت ہے بخاری کی اے امار تجھے ایک سیاح باغیہ قتل کرے گی ایک باغی گروہ قتل کرے گا جب امار شہید ہوئے معاویہ کے ہاتھوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کی فوج کے ہاتھوں تو انہوں نے یقین کر لیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پر ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغاوت کا فیل ان سے سرگرد ہوا ہم معاویہ کو باوی کہیں ہم میں یہ ضرورت نہیں ہے معذ اللہ کیونکہ کسی سے بدت کا فیل ہو جانا اور کسی کا بدت ہی ہونا دو چیزیں کسی سے فست ہو جانا گناہ ہو جانا اور کسی کا گناہ گار ہو جانا یہ اور بات کسی شخص سے کفر صادر ہو جانا اور اس کا کافر ہو جانا دو باتیں ہر کا, کفر میں چلے جانے والا کافر نہیں ہوتا کہیں گھبرانا جائے میں فوراً مثال آپ کو دے دیتا ہوں اس کی تاکہ پریشانی لاحق نہ ہو کہ صحابہ نے کہا میں ذات انوات بنا دو ایک درخت بنا دو جس پر ہم اپنے ہتھیار لٹکایا کریں کیونکہ جہلیت میں ایک درخت پر مشرقین ہتھیار لٹکاتے تھے اپنے اسنیہ لٹکاتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے تو اب اسلام نے سکھایا کہ تبارت اللہ جیت ساری برکتیں اللہ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبہ پر سخت غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ تم نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا جو موسا کی قوم نے موسا سے کیا کہ ہمیں ایک الہ بنا دو اللہ کے علاوہ تو الہ بنانا اس مطالبے کو قرار دیا چونکہ صحابہ نئے نئے مسلمان تھے پندرہ دن ابھی اسلام لائے ہوئے تھے ان کے منہ سے یہ بات بندونی قصد نہ ارادہ رکھتے ہوئے نکل گئی تو یہ انہیں کافر کرنے والی نہیں تھی مشرق بنانے والی نہیں تھی اس لیے یہ فرق ہوگا باغیہ جس بغاوت میں تھے یعنی جو بغاوت کا تعلق کر رہے تھے اسے بغاوت سمجھ کر نہیں کر رہے اسے اصلاح سمجھ کر کر رہے تھے مگر حقیقت میں رسول کریم کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت جو ہے یہ اس بات کو متعین کرتی ہے کہ معاویہ غلطی پر تھے اور بھی مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس وقت مسلمانوں میں تفرقہ ہوگا مسلمان دو جماعتوں میں منقسم ہوں گے اس وقت خارجیوں کو قتل کرنے والا وہ شخص ہوگا جو حق کے زیادہ قریب ہے اور وہ یقین لا ریب ولا شک تاریخ شاید ہے کہ علی ہے تو علی حق ہے معاویہ تو یہاں بھی غلطی لا کوئی رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کہا امار کو شہید اس نے کروایا جو عمار کو ہماری تلواروں کے سامنے لایا ہم تو حق پڑھے تو اسی لیے امام ابن تعمیرہ نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے آباغ نے ہونے کے باوجود گروہ میں ہونے کے باوجود گروہ میں ہے جس کے لیے رسول کریم کی یہ خوشخبری ہے है وہ ہمیں کیا حق پر قائم کرے گا मेरा ان ساری باتوں کے بیان کرنے کا اپنے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ آج کتن یوسی کو فرمانے والا صادق المسلوب تو اس وقت کیا کہتا تھا قریب ہے آج بھی قریب نہیں ہوا قریب نہیں بلکہ آج تو اسلام اور اور اسلام اور قرآن و سنت کے نام پر وہ فتن ہے وہ فتن ہے جو اندھیر فتن جو پوری طرح سے اندھیروں کی طرح چھائے ہوئے ان حالات میں بچنے کا کیا راستہ ہے کیا صحابہ میں ہر کوئی اتحاد کرتا تھا اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنی رائے دیتا تھا نہیں ہرگز ایسا نہیں تھا صحابہ میں علماء تھے صحابہ میں فکاہات تھے ان کی رائے کو جو ہے حیثیت حاصل تھی جو دوسرے کی رائے کو ہر کس حاصل نہ تھی اور یہی ہمیشہ بچانے والی چیز ہے کہ ہر آدمی اپنے اوپر یہ ذمہ داری نہ لے کہ وہ اجتہاد کی عالیت رکھتا ہے بلکہ اجتحاد کی عالیت جو ہے وہ بعض لوگوں میں ہوتی ہے جیسے ابن عباس ہے ابن مسعود ہیں ربی اللہ تعالی عنما اور اسی طرح سے صحابہ میں بہت سے علماء تھے جن سے لوگ پوچھ کر چلا کرتے تھے ستت من نبی النبی یہ ایک کتاب ہے کتاب العلم یہ حافظ الحافظ ابی خیشما زہر بن حرب السائی کی ہے اور اس کتاب کی تفریح و تفریح اور تحقیق کی ہے شہلبانی رہی پہنچا ہے تو یہ کہتا ہے سطت من اصحابن النبی چھ ایسے تھے اصحاب النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم ان سے علم لیا جاتا تھا لوگ ان سے علم لیتے تھے اور ہر ایک کے پاس نہیں جاتے تھے نہ ہر صحابی رضی اللہ تعالی میں بڑے مہم مسائل میں اپنی رائے کو دیتا تھا بلکہ علماء کے پاس بھیجتا تھا اور یہ ایک حدیث لائے ہیں اٹھارہ سطح پر جس میں انہوں نے کہا کہ علماء ماں اول امر جس وقت حاکم نہ ہو مسلمانوں کا خلیفہ نہ ہو اس وقت علماء اول الامر ہے علماء کی حیثیت خلیفہ کی ہے ان سے مسئلہ پوچھا جائے ابو خیتمہ روایت کرتے ہیں اس کو ہلوانی نے صحیح قرار دیا کہ عطی اللہ و عطی الرسول اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرو اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو وہ اول المری اور جب تم میں سے حکم پر فائف ہو یعنی مقتدر تمہارا خلیفہ تمہارا امیر امیر المین اور جب امیر المین نہ ہو اس وقت ان الفک ہی جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا اور بھی ان کی سمجھتا اور حقیقت یہ جی کہ خلیفہ کے ہوتے ہوئے بھی یہی حاصل ہے کہ جو خلیفہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی علماء جو فک والے ہوں سمجھ والے ہوں ان کے کہے کے بغیر نہیں چلتا سعودی حکام جب سے انہیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ رحمت ان کی قیادت میں امارت میں انہوں نے علماء کو کبھی نہ چھوڑا آج جب کے علماء کو انہوں نے چھوڑا تو بھٹکنے لگ گئے ہمیشہ علماء جنگ میں انتہائی اس میدان میں جہاں ہر طرف موت کھیل رہی ہوتی تھی علماء ان کے ساتھ ہوتے تھے ہر فخ میں علماء ساتھ ہوتے تھے ہر شکست میں جو وقتی طور پر اہل ایمان کی صفائی اور رگڑائی کے لیے اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں بھی علماء ان کے پاس ہوتے تھے ہر معاہدہ میں سلح میں اور جنگ میں اور ہر بڑے سے بڑے معاملے میں علماء کی قیادت تھی آج بھی رسمی طور پر سعودی عرب میں موجود ہے بادشاہ نے یہ طے کر دیا سعودی عرب واحد دنیا کا وہ ملک ہے جس میں ابھی بھی اس کھنڈر میں بڑی عمارت کے نشانات باقی ہیں اور ایک نشان اس کا بہت بڑا نشان یہ ہے جس دن بادشاہ بادشاہ بنتا ہے اس دن وہ حلف کس پر لیتا ہے آئین ہے پاکستان پر آئین ہے سعودی عربیہ کو کوئی آئین نہیں ہے آئین ان کا قرآن اور سنت بادشاہ آج کے دن بھی جب حلف لیتا ہے تو پہلے دن اس کا حلف قرآن پر ہوتا ہے اور وہ یہ حلف لیتا ہے کہ وہ اپنی تمام عمارت کو اور اپنی تمام قوت کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی روشنی میں استعمال کرے گا اور اس کے لیے علماء اس کے واسطے دعائیں کرتے قرآن و سنت کے الفاظ بولتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام لے کر ان کی اطاعت کا دم بھرتا ہے آج بھی اور آج بھی سعودی عرب میں قانون کے نام سے سوائے وحی کے اور وحی سے جو چیز ثابت ہو کوئی چیز جاری نہیں ہو سکتی نہ عدالت میں نہ دنیا کے کسی معاملے میں ہاں نظام کے نام پر کوئی ضابطے کوئی اصول کوئی محکموں کے جو ہے مختلف طریقے مقرر کیے جا سکتے ہیں اور اس ضابطے کے لیے شرط ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہو جو گڑبڑ ہو رہی ہے بہت سے ہو رہی ہے ضابطہ بناتے ہیں اور اس میں تعلیم باطل کرتے ہیں جو کہ میں باغ کا تحریف ہوتی ہے اور اس سے ساری گڑبڑ مٹ رہی ہے بہرحال الفتن بہت زیادہ ہونے کے باوجود ابھی خیر کی بنیادیں دیکھی جا سکتی تو میں یہ ارد کر رہا ہوں کہ اس کتن کے دور میں علماء ال ال امر ہے اولاما ہاکم کون سے علماء علماء ربانی ہین علماء ربانی ہین ہی کون ہوتے ہیں وہ جو کہ قرآن اور سنت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور کبھی اپنے مفادات کی پرواہ نہیں کرتے ان کی زندگی اس پر شاہد ہوتی ہے اور ان کا اجتہاد وہی کی روشنی میں ہوتا ہے یہ امام بخاری ہے رحیم اللہ یہ کتاب الاعتصام بالکتاب کتاب میں لائے ہیں حدیث لا تال من امتی ہمیشہ میری امت میں ایک گروہ موجود رہے گا ظاہرین علی الحق حق پر ہمیشہ والد رہیں گے یعنی وہ ہمیشہ حق بتاتے رہیں گے اور اللہ پاک کسی ظالم حاکم کسی گمراہ مولی اور درویش کا فتنہ کوئی بھی اتنا طاقتور نہ کرے گا کہ وہ حق بتانے سے قاصر ہو جائے وہ ہمیشہ حق بتانے والا گروہ موجود رہے گا ظاہرین علی الحق وهم اہل العلم اور وہ اہل علم ہے اہل علم کو یہ حاصل ہے اللہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طائفت فتبن امتی الحق حد پر کتاب کرتا رہے گا معلوم ہوا کہ جہاد کرنے والے بھی جیسے کہ نبی علیہ اللاط اسلام نے کتاب الفطن میں نہیں بلکہ یہ کتاب الرقاط میں حدیث آئی ہے بخاری صحیح میں کہ نبی علیہ سلاط اسلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول بہترین آدمی کون ہے خاص کر ان فتنوں کے دور میں فرمایا وہ آدمی جو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کے موت کو تلاش کرتا ہے یہ ویسے بخاری کے الفاظ نہیں اور ادیشوں کے صحیح بخاری نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے کتال کرتا کہ اللہ کا کلیمہ اونچا ہو جائے اور یہ بہترین آدمی اور دوسرا وہ شخص جو تمام لوگوں کو چھوڑ کر کسی وادی میں چلا جاتا ہے اور لوگوں کو اپنے شرط محفوظ کرتا ہے لوگوں کو اپنے شرط محفوظ کرتا ہے اور کہیں کہا کہ اپنے آپ کو لوگوں کو شرط محفوظ کرتا ہے دونوں چیزیں ہیں کیوں یہ کیوں بستیاں چھوڑ کر چلا گیا جبکہ یہ کہا الزی یو خالت الناس وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے تو یش بر اور ان کی ادا پر صبر کرتا ہے خیر بہتر ہے من مومنٹ اس مومن سے اللہ لا خالت الناس کے لوگوں کے ساتھ بھولتا ملتا نہیں ودا یسبل ولا اور ان کی گاؤں پر سبر نہیں کرتا تو چاہیے تو گلمن کر رہے نا یہ حدیثوں کو کیسے جمع کرے یہ اس وقت ہے میرے بھائی جس وقت حق کی بات کہنے سے فساد اور زیادہ پھنستا ہو حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں جیسے سعودی عرب کی بستی میں کوئی عالم یہ کہنے کی جراث نہیں کر سکتا بادشاہ سے. کہ اے بادشاہ نے جس دن سے جہاد چھوڑا ہے ضلعت و نامرادی ہمیں گھیر رہی کون کہنے کی ضرورت کر سکتا ہے وہ جیل میں ہمیشہ رہے گا اس لیے یا تو وہ جیل کو قبول کر لے گا پھر لوگوں سے جدا کر دیا جائے گا یا خود لوگوں سے جدا ہو کیونکہ یہ بات کہنے کے مواقع میں اگر بات نہیں کہے گا تو مجرم ہو جائے گا ڈیڑھ سو سال تک انہوں نے جہاد کیا محمد بن سعود سے لے کر ڈیڑھ سو سال تک یہ لوگ میدان جہاد میں رہے انیس سو چھبیس آخری وہ سال ہے یا اس کے اردا گرد جہاز بند ہوا جب سے جہاد بند ہوا انگریزوں سے امداد شروع ہوئی کیونکہ جنگ عظیم پہلی اور دوسری ہوئی اس وقت انگریزوں کو ترکی حکومت کے خلاف اربوں کی حمایت چاہیے تھی اتنا تو سعودی عرب نے نہ کیا کہ ترکی کے خلاف جنگ کرے اس سے صاف انکار کر دیا عبد العزیز نے کہ میں ترکی کے خلاف مسلمان لوگ جنگ نہیں کروں گا مگر انگریزوں نے اس بنیاد پر کہ وہ ترکی کی حمایت نہ کرے ان لوگوں کو مال دینا شروع کیا اس مال کے بعد پٹرول نکل آیا وہ ایک اور آزمائش بن گئی پھر بس کیا تھا امریکیوں کے احسانات اور ان کے مال کے ساتھ ملک جو ہے وہ امیر کبیر ہو گیا اور ملک جو تھا اس میں ایمان کی قوت کم ہوتی چلی گئی جہاد کی تلوار ایسی نیام میں گئی کہ پھر نکلنے کا نام نہ لیتی تھی بس جب جہاد گیا خیر چلی گئی اس لیے کہ جہاد کے بغیر توحید کبھی قائم نہیں رہ سکتی اللہ نے کہا مشرقین کو روک دو بیت اللہ میرے گھر میں کوئی مشرق نہ آئے اس سے آگے کیا آئے اس نازن کی کافی منتی ان سے کتاب کرو اہل کتاب میں سے جو دین حق تو نہیں مانتے جو اللہ کے حرام کو حرام و حلال کو حلال نہیں مانتے اور جو اللہ پر اراخرت پر ایمان نہیں تم گر دیا جاٮٔ گا جی مہم ساون کہ اپنے ہاتھ سے جلیل ہو کر جی دے اور آج یہ حال ہے کہ ہم اتنے ذریع ہو گئے ہم سے مراد یہ ہے کہ یہ حاکم جو اسلام کے نام پر خاص کر یہ مملکت حجاز کی جس میں قانون اسلام ہے جس میں بادشاہ اسلام کا حلف قرآن پر لیتا ہے جب بادشاہ بنتا ہے جس میں عدالتوں کے اندر اسلام کے قوانین کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں جس میں دماغ کا رنگ غالب ہے جس میں توحید پر اقرار اور فرق کا انکار ہے آج ان کا یہ حال ہوا کہ جب یہود و نسارا جن کو اللہ کہتا ہے ان سے لڑو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر تمہیں جزیا دے کر زندہ رہنا چاہتے تو زندہ رہیں جزیا دے اور اسلام کی تبلیغ کو روک نہ سکیں اپنی ریاستوں میں اور یا تمہارے ضلع بن جائے اس حالت میں زندہ رہے اس حالت میں زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ اسلام سے لوگوں کو روکے اور کفر کے ساتھ حکمرانی کرے آج وہ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر کبھی عراق میں جمع کرتے کبھی بوسنا میں جمع کرتے کبھی افغانستان میں ان کے گھر اجاڑتے ان کو کنٹینروں کے نیچے کنٹینروں میں ڈال کر مارتے اور بل کے نیچے ان کی کھاد بناتے ہیں آج مسلمین کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو کوئی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا اور کبھی اسلام آباد کے اندر انہیں جلا کر راک کر دیتے ہیں آج یہود اودوں نسارا کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ لڑنا درکنار نام بھی لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہود کے خلاف ہو جاؤ اور کا نام بھی لینے کی ضرورت نہیں باقی رہی ہے یہ تو انتہا ہے یہ ذلت اور نام مرادی کب سے آئی جب سے جہاد چھوڑا ڈیڑھ سو سال تک جہاد کیا یعنی ان کی حکومت اب تک دو سو پینتیس سال ہو چکے ہیں ان کی حکومت <تصفح> اور جہاں پر سعودی حکمران جو پہلے حکمران تھے وہ تین دن کے لیے بھی حاکم ہوئے تو انہوں نے کسی اونچی قبر کو نہ چھوڑا کسی تعویز کو نہ چھوڑا غیر اللہ کی نظروں نے آج کا نام و نشان مٹا دیا مسجدیں نمازیوں سے بھر گئے عورتوں نے پردہ شروع کی کیا چنگیاں ختم کر دی ٹیکس کی اور لوگوں کو انصاف اور رحمت اور صحاوت ملی اور جدھر یہ گئے اللہ تعالی کی طرف سے ابر رحمت کی طرح انہوں نے قرآن و پرانسمت کی بارش کر دی اور اس کے ساتھ تلوار کو بیان میں لیا آج ادھر لڑ رہے ہیں کل ادھر لڑ رہے ساری زندگی جہاد سے رقم ہے عبد العزیز جو ان کا باپ تھا عبد اللہ کا اس کا سارا جسم زخموں سے داغدار تھا اس کی ایک آنکھ کتاب میں دیہات میں ضائع ہو چکی تھی اور پینتیس سال وہ گھوڑے کی تیس پر بیٹھ کر خود کتاب کرتا رہا اور فیصل جو اس کے بعد پہلے سعود بادشاہ ہوا سعود اور فیصل انہوں نے تیرہ اور پندرہ سال کی عمر میں جہاد کیے اور بڑے بڑے مارکیٹر کیے یہ ان کا حال تھا آج یہ حال ہے کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ ظلم کرتا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ دہشت گرد ہے اپنے بھائیوں کو دہشت گرد کہتے ہیں ہر روز امریکہ کو دہشت گرد کہنے کی ضرورت فرد ہو گئی یہ کیوں ہوا یہ ذلت اور نامرادی فتنہ نہیں تھا فتنا کیا ہے سعودی عرب میں کوئی عالم حق بولے گا تو اس کا مقام گھر میں جیل ہے اور اگر لوگوں میں رہے گا اور حق نہیں بولے گا تو کس حق ہو جائے گا تو اس کے لیے تو یہی ہوگا کہ کسی بستی میں جا کر رویا کرے اور بس چپ کر کے کان لپیٹ کر اپنی زندگی گزار دے گھر کا ٹاٹ بن جائے اور اس کے لیے کیا ہوگا یا جیل کو قبول کر لیں اور بہت سے جیلوں میں پڑے ہوئے جیلوں میں ان کے صرف ڈاکپوٹ چور اور بدماش اور ملاوٹ کرنے والے نہیں کبار میں سے آج گئی اور تو میں سے تھے ہو گئی جن کا جرم صرف یہ ہے کیا جرم ہے ناصر بن حمد الفاظ کا صرف اتنا جرم, جرم, جرم, جرم ہے کہ اس نے کتاب لکھی رسالہ لکھا انٹرنیٹ پر دے دیا سی کفر من آن المری کان کلم کھلا بیان اس شخص کے کفر کے بارے میں جو امریکیوں کی اعانت کرے تائید کرے مدد کرے یہ کون سی غلط بات ہے اسی پر آج تک جیل سے نہیں نکلا ناصر الوان جو کہ اس وقت شاید بتالیس پینتالیس سال کے ہوں گے جوان اور علماء اکتی میں شمار ہوتے ہیں آج وہ جیل میں اس طرح صحیح عالم غیر اور نہ جانے کتنے علماء تو ان حالات میں وہ اپنے شرط لوگوں کو کیسے بچاتا ہے اپنے شرط اس لیے بچاتا ہے کہ جب حق ہاں کی بات کہنا اتنی زیادہ مشکل ہو اور اتنی خطرناک ہو تو اسے بگاڑ کر لوگوں کو بگاڑ دیا جائے تو اس وقت خاموشی بت ہے ہر ایک میں کہنے کی جرات نہیں جس میں کہنے کی جرات نہیں وہ دیکھتا ہے کہنے کے بعد شر پہلے سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو لوگوں کو اپنے شر سے بچاتا ہے وہ چلا جاتا ہے تو ان حالات میں ہمیں علماء اور علم سے جڑنے کی ضرورت ہے یہ ہے ملخص میری بات کا اگر ہم نہ جڑے اور ہم نے بس واجبی علم پر گزارا کیا بس صحیح تو ہمیں سمجھ آ ہر وقت ہم توحید سنتے ہر خطبے میں توحید ہوتی ہے ہم جاتے ہی توحید والے خطبے میں الحمدللہ للہ اب پیٹ ٹھوکنے اب تو گھر بنانے کی طرف توجہ دینی چاہیے اب اصل توجہ اپنے حالات سنوارنے اور ایک موٹر کار میرے پاس ہو یا موٹر سائیکل ہو سائیکل کی بجائے اور بچیوں کی تعلیم کا اعلیٰ انتظام ہو اور فلاں اور ڈاکٹر انجینئر بن جائے اور اسی بہانے شیطان لے گیا یاد رکھیے کہ یہ وہی مصیبت ہے ذرا سی وہ احبا ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں یہ اتنا وہی ہے کہ ہم توحید پر آگئے واللہ وہ فرماتے ہیں حسن بسری رہی اللہ کہ جس دن تیرے دل سے یہ خوف جاتا رہا کہ اب تو نفاق میرے اندر نہیں آ سکتا سمجھ کے یہ نفاق کے آنے کی علامت ہے ابن ابھی مولاکا کہتے ہیں تابعی میں تیس صحابہ کو ملا رضوان اللہ علیہ تیس کے تیس کو اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے ہوئے پایا کیا مجھے کبھی نفاق کا ڈر دامن گیر ہوا جو آپ کو بیان کر رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں آپ کو ہوا کبھی کوئی ایسی رات گزری کہ ہم نے رو رو کر گزاری کہ اللہ میں منافق تو نہیں لوگوں پر تو زبانیں بل کھولتے ہیں ہم جلدی یاد رکھیے کہ زبان کے بارے میں نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو ایک جو تمہارے جبروں کے درمیان ہے ایک جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دو اب جو فتنہ اور خطرناک ہے وہ یہ کہ جو کفر رشے چاہے وہ تو واضح ہے بلکل لنگا چٹا ال امول از ظاہرہ ننگا چٹا کفر سرک اور ایک وہ خفر شرک ہے جو ننگا چٹا جس کو تعبیرات میں گھیرا ہوا جس کو شبہات میں گھیرا ہوا ہے جس کے لیے اسباب اور حالات بڑے خطرناک کہ اس میں شاید کسی نے مکرہ ہو کر سخت اقرا کی حالت میں شرک و کفر کر لیا ہو جس کے اندر یہ مصیبت بھی ہے کہ شرک و کفر جس سے صادر ہو رہا ہے وہ توحید والا ہے اس کے لیے بڑی خیر بھی ہے اور اس کو حکم نہیں لگایا جا سکتا جیسے رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابنبئی کا جنازہ تک پڑا ایک مسلم کی حیثیت سے پڑھا جب تک روکا نہیں گیا اس پر مسلم کا حکم تھا اعلان جبکہ وہ بڑا کافر تھا اند اللہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کفر ہوفاق کے دروازے تھے ہم اسے کافر کہہ کر ایک بدتمیزی مچا چاہ دیں اور لوگوں کو خطے میں مبتلا کر دیں اسے تو کافر نہیں کہنا تھا یہ تو نفاذ میں تھا اس کو کافر کہنا تو مزو تھا اس کے کفر کو کفر ضرور کہنا تھا ہاں یہ بات یاد رہے اس میں ڈرنا نہیں ہے آمنی بھی جب ننگا چٹا کفر کہیں ہو ننگا چٹا شرک ہو ننگی چٹّی نافرمانی ہو اسے نافرمانی نا نا نہ کہنے سے ہم نافرمان ہو جائیں گے اسے شرک نہ کہنے سے ہم مشرق ہو جائیں گے اسے کفر نہ کہنے سے ہم کافر ہو جائیں گے مگر جو مرتقب ہے اس کا احتکاب کر رہا ہے اگر اس کے ساتھ توحید و تو سنت بھی ہے دوسری طرف دونوں چیزیں اس میں ہیں تو اب اس پر حکم لگانے سے زبانیں بند کر لیں اس لیے کہ علماء اس کے بار کا کام ہے اب مسئلہ مشکل ہو گیا ہاں تفر کے ہے ہم قبر کو تفر کہے اس کے تفر کے ساتھ لڑے اس کے شرک کے ساتھ لڑے ہمیں لڑنا ہمیں مقابلہ کرنا ہے اس کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے شہید ہو جائیں گے اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کے آتم پر قبر کا حکم تم لگاتے ہو اور وہ نہیں لگاتے اور وہ یہ لگاتے ہم کہتے ہیں آتم کا کسو ہماری یہ دعوت ہی نہیں ہے کہ فلانا آٹم کافر ہے فلانا کافر ہے ہم کو لسٹ تیار کرنے کے لیے بیٹھے ہم مفتی ہیں ہم تو طالب علم میں آزنہ سے ہم دعات ہیں، دعائی ہے داری ادا کی طرف بلانے والے کو ذات تو نہیں، قاضی تو ہمیں کسی نے نہیں بنایا اصل بات جو یہ ہے کہ کیا پاکستان کا نظام اسلامی ہے ان سے پوچھا جاتا جو بادشاہ کے لیے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. کیا پاکستان کا نظام اسلامی ہے وہی سے ٹوٹ رہا ہے یا کوپ رہا ہے انگریز تو انیس کا ایکٹ چل رہا ہے اور اسی کی شاخیں جس میں اسلامی کچھ چیزیں داخل کی گئی انگریز کے یہاں بھی محمد اندا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے ماں جو ان کے اندرونی اور داخلی معاملات ہیں اس میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کیے گئے وہ تو یہاں بھی ہو کیا خبر کے قوانین نیچے آتے موٹے موٹے قوانین میں گنا دیتا ہوں کیا یہاں قبروں کی پوجا سرکاری تحفظ میں نہیں ہو رہی ہر شو کا تحفظ صحافت میں ہو ریڈیو اور ٹی وی پر ہو کاری کابل پھیلا رہا نام سے جاوید گاندھی کمبخت پھیلا رہا کوئی اور بہمان یا ناچنے والی والی اپنی طرف دعوت دے کر سے مہمان تو کہ مساجد کی بھی سرپرستی کرتی ہے جس میں توحید پھیلتی سب کے لیے وہ یار ہے سب کی دوست سب کے बराबर برابر ہے ہندو ہو وہی ہو مسلمان ہو منقر عزیز کو منقر صحابہوں کو گالی دینے والا اور قرآن کو بدلی کے سب کے حقوق برابر کس کے حقوق نہیں اس کے حقوق جس کے پاس پاکستان کے کاغذ نہیں ہے وہ بڑا محدث ہے وہ بہت بڑا علامہ ہے فقیر ہے وہ ربانی جین میں ایک تحفہ آ ہمارے پاس عرب سے اس کے ہاتھوں نے اسے نکال دیا حق بیان کرتا تھا وہ بےچارا پتہ نہیں کہاں سے بارڈر کراس کر کے ہمارے پاس انمون شہ آ گئی اس بیچارے کے پاس کاغذ ہی کوئی نہیں نیشنلٹی کوئی نہیں قومیت کوئی یہ تو اس قابل ہے کہ اگر میں نے اسے پناہ دی تو میں بھی گیا اشفاق نے پناہ دی وہ بھی گیا اس نے پناہ دی وہ بھی گیا یہ کیا کفر نہیں ہے تو کفر کس چیز کا نام یہاں پر ایک ہندو کو پناہ حاصل ہے کیونکہ وہ سندھ میں اور کوئٹہ میں مدت سے آباد ہے اور اس کے پاس دکانیں ہیں وہ زمین خرید سکتا ہے مالک ہو سکتا ہے وہ لوگوں کی ضمانت کرا سکتا ہے زامین بن سکتا ہے مگر یہ بےچارا رہ بھی نہیں سکتا یہاں پر اسے پکڑ کر جہاز میں بٹھا کر باندھ کر اس ملک کے حقم کے حوالے کیا جاتا ہے کہ لے بھی اسے کینے والی مشین میں ڈال دے اس کے بعد بے شمار اور قوانین گنانے کا وقت نہیں تو میں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ کرو آپ چھوڑ دیں حاصل کا مسئلہ ہم تک کافروں کی لسٹ تیار کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے نہ یہ دعوت کا انداز ہے نہ یہ دعوت کی ضرورت ضرورت لے کہ بتاؤ یہ نظام کفر کا ہے کو اسلام کا ہے اور یہ مسلمانوں پر تھوپا جا رہا ہے کہ کافروں پر ہم مسلمان یہ بھائی یہاں پر رہتے ہم پر تھوپا جاتا ہے ابھی ذرا سا جگہ ہو گیا جس میں کسی نے جا کر اپلیکیشن دے دی کوٹ میں تو گسیٹ کر ہمیں لے جایا جائے گا اور اس کوٹ میں جو بھی قانون ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا ہم چاہیں جانا چاہیں کیا ہم مجبور ہوئے کہ نہ ہوئے ہم تو اس جگہ بیٹھے کہ چاروں طرف بندی نالیاں ہیں اگر چھینک نہیں پڑ رہے تو ہماری خوش قسمتی ہے ورنہ ادھر سے ہی چاہتی ادھر سے ہی چاہتی چھینٹیں تو ہم پر پڑ رہی بھائی ہم انکم ٹیکس بھی ادا کرتے زکاب دے نہ دے زکاب نہ دینے والے کا دن دھن جو ہے وہ جو پیسہ ہے وہ سفید وائٹ منی ہے, ہے. زکات کبھی ایک پیسہ نہیں دیا ان کے یہاں آواز میں پتہ نہیں زکات ہوتی کیا ایسے بھی لوگ جہاں پر ہیں بلوچستان کے سردار میں گھر میں کوئی عرب آ گیا اس نے مسلح مانگا اور نماز پڑی تو اس کا بیٹا حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ یہاں پر ہمارے گھر میں آ کر بھی کسی کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے یعنی ہمیں تو اللہ نے اتنا بڑا کر دیا اتنا طاقتور کر دی کہ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کیا ضرورت ہے ایسے لوگ بھی موجود ہیں یہاں پر وہ زکات کیا دیں گے ہاں اگر انکم ٹیکس ادا کیا تو معذت ہے وائٹ منی اور اگر زکات پوری ادا کی صدقہ اور خیرات کے ڈھیر لگا دیے انکم ٹیکس میں سے سو روپے کم ہے اور کیس ہو گیا کیس کے بعد کیس ہار گیا تو چور اس کا پیسہ کالا دھن بلیک منی یہ چور اور اس کا بڑا آئے گا سیاستدان ہوگا تو یہ کہے گا میرا تو سیاسی ہی برباد ہو گیا کیونکہ ساری اخبارات میں آ گیا کہ اس کی ٹیکس چوری ثابت ہو گئی ہے یہ ملت اور قوم کا دشمن ہے تو قومیت ہوئی بھائی اسلام نام کہاں ہوا تو اگر یہ نظام کفر کا نظام ہے تمہاری اپنی شہادتیں موجود ہیں تو بھائی یہ نافذ کرنے والا کوئی بھی ہو کٹے با سب ہم اس پر بحث نہیں کرتے اس نظام کے ساتھ لڑو گے کہ نہیں اس نظام کی مخالفت ہمارا فرض ہے کہ نہیں جہاں تک ہماری استطاعت ہو فرض ہے جو کم از کم دل سے بھی مخالفت نہیں کرتا من رہا من, من کرن فرض ہوگا یہ دے جو کوئی منکر کر دیکھے ہاتھ سے روکتے فائل لم استطے استطاعت نہ ہو تو پھر کیا کرے زبان سے روکتے اس کی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا جانے تو دل سے تو کم از کم اس کو برا جانے یہ بھی نہیں تو اس کے پیچھے ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے کسی شخص نے شہلبانی کو کہا رائی محلہ ایک مناظرے میں وہ باطل پر تھا اور آپ ہاتھ پر تھے جب آپ نے دلائل کے ساتھ ہاتھ کو منوا دیا اور اس کو چت کر دیا تو اس نے کہا کہ آپ اپنی سند لائیں کہ آپ کس مدرسے سپارے تو شیخ البانی نے جواباً کہا میری سند ہے من رہا مین کو من کرن پھل دو گئی روبیہ کبھی کل دے یہ میری سند ہے ہمارے پیارے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ کیا سند تمہارے پاس ہے یا نہیں جب منکر کر تو من کر پہچان لو تو اس کی حد المقدور سنت کے طریقے اور ضابطے کے مطابق مخالفت کرو اور اس کو مٹانے کی کوشش کرو تو میرے بھائی یہ فتن کا دور ہے بات کرنے کا بھی طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے ہمیں کبھی حاکم کی تفصیل کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں یہ تو حاکم کے نظام سے نہیں لڑتے جبکہ ان کی اپنی گواہیاں ان کی علامات یہ موجود ہیں کہ وانا آپریشن کیا ہے پاکستان اسلام آباد کے منافق حکمرانوں نے چوڑے یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ مل کر محمدیوں کا قتل شروع کیا ہوا ہے اور پشاور کو ایجنسیوں نے گھیرا ہوا ہے اس کے بعد کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ یہ حاکم اللہ کا دشمن قرار نہ پائے کہہ دو بھائی مسلم ہے کہتے تو کہ تمہاری مرضی اللہ کا تم نے جواب دینا ہے مسلم ہے اور اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کے دشمنی کا دشمن ہے اس کے بعد جو اللہ کی دشمنی کرے مسلمانوں کو غیر اللہ کے دین کا پابند کرے کیونکہ قانون جو اللہ کا نہیں ہے وہ سب قوانین غیر اللہ کے قوانین بھی ہے اور دین بھی ہے دین اللہ کو دین اللہ کہا جائے گا اور دین غیر کو دین باطل کہا جائے گا اس کی اجازت ہے تم دین کن تمہارے لیے تمہارا دین غیر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے آپ کی مبارک زبان سے مشرقین کے دین کو دین کہلوایا نا دین باطل تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین تو دین کیا ہے زندگی گزارنے کے طریقے اگر زندگی گزارنے کے طریقے اللہ کے طریقے جو مقرر کر دیں ان کے مخالف حاکم اپنے بنائے ہوئے اسمبلی کے بنائے ہوئے کفار کے چلائے ہوئے طریقے زبردستی مسلمانوں پر ٹھونستا ہے تو وہ کیا کرتا ہے مسلمانوں کو دین باطل کا پابند بناتا ہے تو جو دین اللہ تعالیٰ کی پابندی کرے وہ اللہ کا عبادت گزار جو دین غیر کی پابندی کرے اور اس پر خوشی سے چلے وہ غیر اللہ کا پجاری مشرق کافر اور جو غیر اللہ کی پوجا کروائے وہ مسلم یہ ان کا فیصلہ ہے میرا نہیں گھرلہ کی پوجا کروائے یعنی ایک آدمی جو ہے وہ زبردستی کہتا ہے کہ اس قبر سے سجدہ کر کے گزرو تو یہ تو مسلم ہے کیونکہ خود تو یہ نہیں نہ کرتا سجدہ خود نہیں کرتا زبردستی بس کہتا ہے کہ کرو مجبور کر دیتا ہے کہ کرنا پڑے صرف مجبور کر دیا تم نے اپنے قانون سے اسلام کے دروازے بند کر دیے کہ ان پر چلنا ہی ممکن نہ رہا اور تمہارے ہی دروازے کھلے حتیٰ کہ مومنین بیچاروں کو بھی ان دروازوں سے گزر کر دس ڈس ظالم کرنا پڑتا ہے ظلم کو ظالم کے ہاتھوں ختم کرنا پڑتا ہے بہت جگہ وہ بیچارے سر کو قبر میں بھی اقرا کی حالت میں ملبت ہوتے ہیں ان حالات میں سخت ضرورت ہے سخت ضرورت ہے کہ ہم قرآن و سنت کو سمجھیں ہم نے اگر نہ سمجھا ہمارا عمل درست نہیں ہوگا یاد رکھیے عمل اور عقیدہ یہ دو چیزیں مرغیا کے ہاں ہے گمراہ لوگوں کے یہاں اہل ایمان کے نزدیک عقیدہ ایمان وہ چیز ہے جو ایک ٹارچ اور ایک چراغ ہے جس کے ذریعے راستہ زندگی کا دیکھ کر چلنا ہے جس کے پاس چراغ موجود ہے ٹارچ موجود ہے جلاتا نہیں اب گڑے میں گرا ہے تو وہ اسی کابل تھا کہ گر جائے ٹارچ تمہیں بھی کس لیے تھی جب بتا دیا کہ راستہ کھجدار ہے اور بڑی ان میں ترافرا کی جائیں اور گرنے کے بعد کوئی نکلا نہیں کرتا چارج میں تیرے سل بھی تھے تو نے نہیں جانے چارج ہی نہیں کیا یہ چارجر قرآن ہے اس سے اپنے سلوں کو چارج کرنا ہے ہمیں اور اپنی بیٹری کو جلا کر زندگی کے مہم معاملات میں چلنا ہے ہاں غلطی بشری تقاضے سے بیٹری جلانی بھول گئی بیٹری کے باوجود غلطی ہو گئی یہ ہم سے ہوگی اللہ سے معافی کی کیوں گئی اس میں اللہ کبھی ہلاکت سے گڑے میں نہیں گرائے گا گرائے گا اس کو جس نے اپنے سیل چارج نہیں کیے جس نے بیٹری جلائی نہیں اور بیٹری کو جیب میں ہی رکھا اور اس کے بعد گڑے میں گرا تو اس کا اپنا قصور ہے وَمَا هُمْ هُمُ <زَالِلِين> ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا یہ تھے ہی خود ظالم اللہ مجھے ایسے ظالموں میں سے ہونے سے اور آپ کو بچائے عامر اور اللہ نے قرآن و سنت سے وہ تعلق پیدا کرنے کی توفیق دے جو اللہ کے خوف کی بنیاد پر اور اللہ سے جنت کی پوری یقین اور امید کی بنیاد پر ہو اور ہم اپنے بارے میں نفاق سے ڈرنے والے اور اپنے بارے میں فتنوں میں ملوث ہونے سے ڈرنے والے ہو جائیں آمین اور زبان کھولیں تو ہزار دفعہ سوچ کر کھولیں اور ہم کبھی مفتی نہ بنیں بلکہ دائی بنیں کہ فتوا دینا علماء کبار کا کام ہے ہم تو ادنا سلام ہیں اگر فتویٰ دینے کی سخت حاجت بھی ہو تو علماء کبار کے فتوے کو نقل کریں اور اس کے بعد اپنا معاملہ جو ہے اللہ کے ہاں ثابت کرنے مانگنے پر بس ختم کر دے اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں گمراہ نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے اللہ مجھے اور آپ کو حق پر قائم رکھے اور اللہ ہماری موت اس حال میں واقع کرے کہ ہم اللہ کو چاہنے والے اور وہ ہمیں پیار کرنے والا اور چاہنے والا میم اثر کی نماز آئندہ چار بجے اور پتہ کی نماز کا وقت پونے نو بجے تک